اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر اسامان تھے تو اللہ سے دو کہیں تم شکر گزار ہو